بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے ابو آفتاب کی روشنی کی قسم اذا سجا اور رات کی تاریخی کی جب چھا جائے ما ابو کا وما کو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے پروردگار نے نہ تو تم کو چھوڑا اور نہ تم سے ناراض ہوا وللآخرت خیر لک من الاولا اور آخرت تمہارے لیے پہلی حالت یعنی دنیا سے کہیں بہتر ہے ولسوف یعطیك ربک فترضا اور تمہیں پروردگار ان قریب وہ کچھ عطا فرمائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ جاؤگے ألم يجدك يتيما فآوا بھلا اس نے تمہیں یتیم پا کر جگہ نہیں دی بے شک دی اور رستے سے نا دیکھا تو سیدھا رستہ دکھایا وہ فاغنا کا تنگ دست پایا تو غنی کر دیا مل یتیم فلاؤ تو تم بھی یتیم پر ستم نہ کرنا اور مانگنے والے کو جھڑکی نہ دینا وہ نعمت اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کا بیان کرتے رہنا